اللہ محمد و رحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ باقی تمام برادر خواہان سامان سب کو مسلم بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درسۂ خطاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک سو اور دعوت شریف کا نصبت ہمارا سلسلہ دس اوراد اشریہ میں ہیں تو اوراد اشریا کا درس نمبر بائیس تو مجموعی طور پر اس درس کو ایک سو ترہتر ابلک بائیس کے ذریعے ظاہر کر رہا ہوں تو اوراد اشریہ کے مختلف مطلب پیراگراف کی توسیع توضیع ہو رہا ہے تو آج ہے اس جبارات پہ پہنچا ہے کہ یا فارج الحمد یا کاشف الغمن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 چار تین دعا کلمات ہیں پہلا یا فارج الحم میں اس مبارک جملے کا توضیع یا حرف ہے عربی زبان میں پکارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جی فارج الحم تو فارج فارجنگ اس فائل کا شغائے فراج یا فرجو فرجن ہاں جی اس کا معنی فاصل کرنا کشادگی پیدا کرنا کھولنا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 یعنی اے اللہ کو چونکہ رہیں اے واظیم ذات اے غم و رنج کو دور کرنے والے چونکہ فارش کا معنیٰ کیا ہے کھولنا کشادگی پر کرنا دور کرنا تکلیف ظاہر کرنا مصیبت دور کرنا یہ سارے معنی کیا ہے نا رہا کرنا تو یا فارغ جل یعنی اے غم و رنج کو دور کرنے والے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 تو یا کاش الغم غم معنی ہو جائے گا اے رنج کو دور کرنے والا كاغذات اے غم کو ظائل کرنے والا مہربان اللہ اے غم کو ہٹانے والا اللہ اے ملال و بدحالی کو ظائل کرنے والا اے رنج و ملال کو ظائل کرنے والا اور بندوں سے رنج و ملال کو ظائل کر کے رنج و ملال کو ظائل اور دور کر کے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 ایک مجیب کے لفظ ایک دعوت کے لفظ ایک مشترین کے لفظ تین لفظ مجیب کا جو ہے معنی عجابہ, یجیب اسے باب حفالت اسم فائل کا شگا ہے تو مجھب کا معنی ہے جواب دینا قبول کرنا اور جو ہے اس کا معنی مظریفائل کو نہیں لحاظ سے جواب دینے والا قبول کرنے والا ہاں جی فریاد رسی کرنے والا یہ مجب جو ہے فریاد رسی کرنے والا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 دعوات دعوت دعوتن کی جمع ہے دعوتن اور دعاً اس کے معنی ندا پکار بلاوک طلب فرمائش درخواست یہ سارے معنی ان کی کتاب میں کی ہے القام و سن جدید نامی لغت تو مجیبا دعوت یعنی ایک قبول کرنے والی جواب دینے والی فریاد کرنے والی ذات ہاں جی کس چیز کی, کی دعوت ندا پکار بلاوا طلب فرمائش درخواست کو کس کے کی درخواست کو کس کے دعوت کو کس کی جو ہے فریاد رسی کرنے والے المسترین مجیو دعوات المسترین مسترین استرا یا استرو استرارن ہاں جی فیلس ہے باب ہے اس سے جو ہے اسم فائل کا سگا ہے مسترین جی جمع مذکر سالم ہے اجطراب اس کے مظر ہے اجطراب کا معنی کیا ہے گڑبڑ بد امنی ابتری فساد تردد ہنگامہ افراد افری ایک معنی ہے اور اس کا ایک معنی ہے مجبور کرنا کے معنی کیا ہے فیل کے لحاظ سے اسطول فی الوٹ پڑے پر تب مجبور کیا جانا ہنگامی صورت حال میں ہونا ناگہانی ضرورت پیش آنا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 ہاں جی پریشانی ہنگامی دواؤ کے حالت میں بیریہ اور مداد ہو کر جب پکارتا ہے تو اس کی فریاد پکار ندا کو سننے والا یا مجیب سننے والا قبول کرنے والا ہلیہ درسی کرنے والا دعوات المسترین انتہائی پریشان حالی کے عالم میں انتہائی ہاں جی دباؤ اور ہنگامی حالت میں سخت پریشان حال ناگہانی ضرورت پیشانے کے کی حالت میں جو مدد کا ساتھ محتاج ہوتا ہے اس حالت میں پکارنے والوں کے فریاد رسی کرنے والی ذات تو یہ جو ہے سب جو انسان کو تکلیف کے عالم میں پریشانی کے عالم میں غم و کے عالم میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ان الفاظ کے ذرا سے جب بندہ پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور فریاد رسی کرے گا تو اگر گرامی ساحت پریشانی اور اسی سلسلے میں قرآن باقاعد بھی ہے سخت پریشانی مشکلات ہنگامی حالات سخت دباؤ اور ہر طرح کے مسائل و پریشانیوں اور ہنگامی حالات میں ہمارا دسترسی کرنے والا اور ان سے نکالنے والا نجات دلانے والا جو ہے اللہ ہی کے ساتھ ہے قرآن بھی اللہ رحمۃ اما یو جی بالمستہ کون جو ہے مستر لاچار بےکس کے پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور سختی و دکھ درد کو دور کرتا ہے ہٹاتا ہے کون ہے اللہ خرمات اللہ کے سوا کوئی نہیں لہٰذر نعم المبر باسٹھ ہے مشہور آئے امجو کے نام سے اس طرح سرام آد نمبر ستارہ سر الد نمبر ایک سو سات میں اللہ حرمت وہی ام سس کا اللہ بزر فلاح کا شف اللہ اللّہ مرمات اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان یا تکلیف پہنچائے تو اس اللہ کے سواح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 رہائی دلانے والا اور ہماری ندا اور فریاد کو سن کر فوراً درس رسی کرنے والا ہونے میں کسی بھی قسم کے شک شبہ کی گنجائش نہیں ہمیں یقین کامل کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے تو ضرور اللہ ہماری فریاد رسی کرے گا اللہ ہم سب کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر اسی کی درگاہ میں ہمیشہ جھکنے کی نہ عطا کرے ہاں جی اور ہمیشہ اسے اللہ سے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 ہاں جی حقیت عبادت کی مغرب ہے راز و نیاز کن اللہ کے حضور میں کمال آجیزی کے ساتھ لہذا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے میں ہمیشہ آجیزی کے ساتھ ان مقدس کلمات کے ذریعے سے جو کمال آجزی پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں کہ یا فارج الحمد یا کاشف الغم میں یا مجھی دعوات داوات صدق کے دل کے ساتھ دل کی ندا کی کیفیت میں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 دور فرما مریض مرزا کو شفا تو فرما پریشان کی پریشانیاں دور فرما اللہ ہم سب پر تمام عثمانوں پر حرام فرما آمین رب برآما